اوزب اللہ من شیطوان بسم اللہ رحمٰن رحیم ہوحمٰن الرحیم ظالم بے انہ ازادہ اجاد اللہ وحدہ کفر تم و این شرک بھی ہی تو مین فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آیاتی وَيُنَزِّلُ القُم نسما السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا من ينيب اللہ یونیب فَادْعُوا اللَّهَ مخلثیندین لَهُ لو وَلَوْ حل الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ یلقرُ حمن امری علا میشا امن عبادی ہی لون ذر یومت طلاق یوم ہم بارزون لا يخفى على اللہ یقفا اللّہ من ہومش لمن الم القلیوم لاہواح دل قار الیوم تجزاک النبسم بما کسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي السدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا قدون بشئی ان الله هو وسمی البصیر اولم یسیرو في الارض فنظورو کے كان عق بت اللہ کانو من قبلهم من قبلهم قانو ہم اشد منهم ہم قوت و الارض فل اردی و اخدم اللہ بزنوب و ماکان من اللہ مواق من ان ہم کا نتی ہم رسول ہم بلبیہ ناتی فق فرو فدم اللہ ان شدید العقاب مقصد سور مومن کا نفی شرک ف دعا کی یہ مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں کار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے صورت میں یہ دعویٰ تین آیات میں ذکر کیا گیا ہے پہلی مرتبہ آیت نمبر چودہ میں فد اللہ لہ علین دوسری مرتبہ آیت نمبر ساٹھ میں وقال رب کم ادعونی استجب لقم اور تیسری مرتبہ آیت نمبر پینسٹھ میں ہوئی لا الحلہ فدع مخلصین لہ الدین صورت میں یہ مضمون تکرار ذکر کیا گیا ہے شروع سے لے کر آخر تک زواجر دیے گئے ہیں اس مسئلے میں اختلاف کرنے والے جھگڑنے والے بحث مباحثہ کرنے والے یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں منکرین کا جدال بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس مسئلے میں جھگڑتے ہیں اور ان کے جھگڑے اور ان کے شبہات باقی ماندہ صورتوں میں گیارہ شبہات وہ ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں حوامی میں صبا ساتوں سورتوں کا ایک ہی دعویٰ ہے ایک ہی مقصد ہے قرآن کا مغذ اور نچوڑ اور خلاصہ ہے پھر سورہ حامی مومن یہ آنے والی سورتوں کے لیے ایک مقدمہ ہے اور اس سورت کی ابتدائی آیات یہ تمہید کے طور پر اور بطور برات الاحلال کے ہیں ان ابتدائی آیات میں میں سباح میں بیان ہونے والے مضامین کو مختصر الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے جس سے ان صورتوں کا دعویٰ اور صورتوں کا وہ لب لباب وہ سامنے آ جاتا ہے حوامی میں سباح میں ہر صورت میں قرآن کی ترغیب ایک عجیب انداز میں دی گئی ہے گزشتہ آیات میں فرشتوں کی دعائیں ذکر کی گئیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں توحید مانتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگرچہ فرشتوں کی جنس مختلف ہے انسانوں سے لیکن انسانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ یہ جو ایمان میں اشتراک ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے لیے نصیحت اور خیر خواہی یہ ان میں پائی جاتی ہے کہ اگرچہ جنس مختلف ہیں لیکن ایمان میں یہ اشتراک ہے جس کی وجہ سے یہ ایک قوی رشتہ ہے ایمان والوں کا آپس میں تو فرشتے اسی بنیاد پر ایمان والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں مغفرت کی دعائیں اور ان کے لیے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں یہی وجہ ہے یہ قاضی بیزابی وہ کہتے ہیں کہ یہ وفی تمبی ہن اعلی ان المشار کتفل ایمانی تجنسہ و شفقا و انتخال فتل اجناس لے انہا اقول مناسبات کہ ایمان میں یہ اشتراک یہ بندے کو خیرخواہی اور شفقت کی طرف لاتی ہے یہ اگرچہ جنس مختلف ہوں اور یہ ایمان کا رشتہ ایمان کا تعلق یہ ایک قوی تعلق ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کے اس کونے میں اسے تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا کے اس کونے میں بسنے والا مسلمان وہ بھی درد مند ہوتا ہے اور وہ بھی تکلیف کو محسوس کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ جذبات یہ ختم ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا دنیا کی محبت ان پر غالب آ چکی ہے ورنہ کیسے ایک مسلمان جب دنیا کے دوسرے کونے میں اس کا قتل عام جاری ہو اور ایک مسلمان یا ایک مسلمان بادشاہ کہ اس کے دل میں ان کے لیے درد نہ ہو لیکن آج دنیا کی محبت یہ ایمان والوں پر غالب آ چکی ہے گزشتہ آیات میں جہنمیوں کا قول ذکر کیا گیا کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی تھی دو مرتبہ زندگی آتا کی ہے تو اے اللہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہمیں ایک تیسرا موقع وہ بھی دے دیں اور ہم تیری تابے کریں گے لیکن سورہ انعام میں اس کا جواب گزرا تھا و لادمان ہو ان لکا دبوں جھوٹے ہیں دوبارہ اگر دنیا کی طرف لوٹا بھی دیے جائیں یہ ان کے زبانی دعوے ہیں ذالکم ذالکم میں اشارہ ماقبل میں ان کے عذاب کی طرف انہوں نے کہا فہل من سبیل تو ذالکم ذالکم سے مراد کیا یعنی اسی طرح تم جہنم میں پڑے رہو گے جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے اے لا سبیل کم للخروج میں ننار جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے ذالکم تم اسی طرح جہنم میں پڑے رہو وجہ کیا ہے یہاں پہ وہ وجہ اور علت وہ ذکر کی جاتی ہے جو یہاں پہ سورہ مومن کا دعوی اور مقصد بھی ہے بے انہ ادا دلہ وحدہ اس وجہ سے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ تنہا جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا کہ وہ پکار کے لائق ہے اسی کو پکارو اپنی مصیبتوں میں کفر تم تو تم انکار کرتے تھے تمہاری تمہارے گلے کی رگیں وہ پھول جاتی تھیں غصے سے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کفر تم تم انکار کرتے تھے اور تم تمہیں غصہ چڑھ جاتا تھا کیونکہ اللہ کی توحید وہ بیان ہوتی تھی اذا دعی اللہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو تنہا کفر تم تو تم انکار کرتے تھے وہ این و شرک بھی تو من اور اگر دار ٹہرایا جاتا تھا اس اللہ کے ساتھ کسی غیر کو اگر تم کہتے کہ الدین اجمیری یہ زمین تیری آسمان تیری آسمان تیرا تو تمنو تم لوگ اس بات کو مانتے تھے یہاں پہ تو ایمان لانا مراد نہیں ہے انہیں تم اس شرک کو مانتے تھے جب کوئی شرک کی باتیں اور شرک کی تقریر کرتا تھا تو تم اس پہ واہ واہ کرتے تھے جیسے گزشتہ صورت میں 45 نمبر میں گزرا وہ مضمون یہ سور بنی اسرائیل آیت نمبر 46 میں بھی گزرا تھا وہ اجاد کر ترب کفل قرآن وحدہ ادبار تو یہ قرآن میں یہی مضمون بار بار جگہ جگہ ذکر کیا جاتا ہے وَإِن این بِهِ بھی تؤمنو اور اگر حصدار ٹہرایا جاتا تھا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو پیغمبروں کو ولیوں کو شریک ٹہرایا جاتا تھا تو امین تو تم مانتے تھے اور تم اس پہ واہ واہ کرتے تھے یہ جھوٹی کرامات جب یہ ولیوں کی بیان کی جاتی تھیں تم بڑا خوش ہوتے تھے کہ شیخ ابد القادر جیلانی نے وہ سالوں کا غرق بیڑا وہ سمندر سے نکالا تھا تو تم بڑے خوش ہوتے تھے اور پیر بابا نے سورج کو روکا تھا غروب ہونے سے کہ سورج غروب نہیں ہو سکتا اور انہوں نے اپنے کشکول میں اسے چھپا لیا تھا تو تم کہتے تھے ہاں نا یہ تو کرامت ہے اور خدائی کے کاموں کو کرامت کہتے تھے تو منو تم بڑے خوش ہوتے تھے اور ان باتوں کو مانتے تھے فلحکم العلی الکبیر پس فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے العلی کہ جو بلند مرتبے والا ہے الکبیر اور بڑی شان والا ہے فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے اب اسایت میں دلیل عقلی یوری کم آیا ہی یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں اپنی نشانیاں توحید کی قدرت کی ویونز لقم منسما رسکن اور وہ بیچتا ہے تمہارے لیے ویونز لکم منسما رسکن اور وہ بیچتا ہے تمہارے لیے مینس سما اوپر سے رسکن روزی اور یا رسکن مسبب ذکر کیا ہے مراد سبب ہے مراد بارش ہے اور قرآن کبھی سبب ذکر کرتا ہے مراد مسبب ہوتا ہے یعنی وہ چیز کہ جو اس کے ذریعے پیدا ہو رزق اور کبھی مسبب ذکر کرتا ہے مراد سبب ہوتا ہے یعنی بارش تو پھر بارش کے مطابق مانا اور برساتا ہے تمہارے لیے اوپر سے رزقن بارش رزقن مراد بارش ہوگی اور بیچتا ہے تمہارے لیے اوپر سے رزقن روزی وما تذک کرو اللہ من یونیب اور نصیحت حاصل نہیں کرتا ان دلائل سے مگر وہی یونیب کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے دل سے وہی ان دلائل سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور جو رجو نہیں کرتا جس کا ارادہ ہی ماننے کا نہیں ہے وہ نصیحت کیوں کر حاصل کرے فت اللہ مخلصین له الدین جب یہ باتیں یہ جب توحید نہ ماننے کی وجہ سے اللہ منکرین کو جہنم میں لے جاتا ہے جب جہنم سے وہ نکالے نہیں جاتے اسی طرح یہ دلائل اللہ کی توحید پر گواہ ہیں جب یہ باتیں ثابت ہو گئیں تو فتح اللہ مخلصین لہ الدین اور فا تفریح کے لیے ہے قبل پر تفریح ہے کہ جب ایمان کی وجہ سے یہ اللہ ایمان کی وجہ سے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ایمان اتنی بڑی دولت ہے جب ایمان نہ لانے کی وجہ سے توحید سے انکار کی وجہ سے منکرین جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں تو تم کیا کرو فد اللہ مخلصین اللہ الدین جو قیمتی عقیدہ ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارو فد اللہ بس پکارو اللہ کو مخلصین اللہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے الدین پکار کو یہاں پہ دین اور مراد یہی پکار ہے یہی اللہ کو پکارنا ہے مخلصین اللہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے اپنے دین کو یعنی اسی پکار کو صرف یا اللہ مدد یہ کہا جائے گا تو اللہ ہی کو پکارو ولو رحل کا یا اگرچہ ناپسند کریں اس پکارنے کو اور ناپسند کریں اس بات کو الکافرون انکار کرنے والے وہ مشرک وہ اسے ناپسند کریں پھر بھی تم نے صرف ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے اور صرف ایک اللہ ہی کو مصیبتوں میں آواز دینی ہے فد اللہ مخلسی نل الدین ہر حال میں تم نے صرف ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالان ہو ہر نماز کے بعد جب وہ سلام پھیرتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کلمات نقل کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد ولاک الشین قدیر لاہ قوت اللہ بل لا الہ اللہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لا الہ إِلَّا ولا وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا عیا لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ لہ وَلَهُ الثَّنَاءُ لہ لَا الحسن لا الہ اللہ مخلسین الہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یہ تمام توحید کے کلمات ہیں تمام توحید کے کلمات ہیں لا حول ولا ولاقوت اللہ باللہ نہیں ہے پھیرنا کسی گناہ سے کسی معصیت سے مگر اللہ کی مدد کے ذریعے لا حول میں گناہ سے پھیرنا یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے ولا قوت اللہ تو اور کسی بھی نیکی کے کام پہ قوت طاقت دینا اور توفیق دینا یہ اللہ ہی کی مدد سے میں اگر کسی گناہ کے کام سے منع ہوتا ہوں تو یہ بھی اللہ کی مدد سے اور اگر نیکی کا کوئی کام کرتا ہوں تو یہ بھی اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت سے کہ وہ مجھے توفیق دیتا ہے تب جا کر میں اس کام کو کرتا ہوں اور یہ سارے توحید کے کلمات ہیں قرآن بھی کہتا ہے فت اللہ مخلثین الہ الدین تو پکارو اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے اپنی پکار کو ولو کرے حل کافرون اگرچہ ناپسند کریں اگرچہ برا جانیں اس توحید کو الکافرون منکرین منکرین توحید رفیع الراجات ضلع عرش رفیع الدرجات ذو العرش وہ بلند مرتبوں والا ہے رفیع الدرجات بلند مرتبوں والا ہے ذو العرش اور وہ مالک ہے عرش کا تخت شاہی والا وہ مالک ہے عرش کا بہت بلند مرتبے والا ہے اور اس میں اللہ کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ مشرک جیسے گزشتہ صورت میں کہا تھا وما قدر اللہ حق قدری پہلے شرک کی تردید کی تو پھر اگلی آیت میں کہا اس کا سبب ذکر کیا کہ آخر یہ مشرک شرک کیوں کرتا ہے تو اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اصل میں مشرک نے یہ اللہ کی قدر نہیں پہچانی ورنہ اگر اللہ کی قدر کو پہچانا ہوتا تو مشرک شرک کیوں کرتا تو یہاں پہ بھی کافر اگرچہ اسے ناپسند کرتا ہے برا جانتا ہے لیکن کافر کو اللہ کا مقام اور اللہ کا بلند مرتبہ ہونا یہ کہاں معلوم رفیع الدرجات ضلع عارش وہ بلند مرتبوں والا ہے ذل عرش کا مالک ہے یل من روح ہے من امرحی آلامش او من عبادی یلقروح وہ بیچتا ہے یلقی ڈالتا ہے الروحہ مراد قرآن ہے لیکن ہم حاصل مانا کرتے ہیں وہ بیچتا ہے ارروح قرآن کو وہ ڈالتا ہے قرآن کو من امری اپنے حکم سے وہ بیچتا ہے قرآن کو قرآن کی وہی کو یا اروح وہی کو من امر ہی اپنے حکم سے علامن اس پر یشا کہ جو چاہے اللہ من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے منکرین اس بات پر نالا ہیں اور خفا ہیں کہ اللہ نے اس پیغمبر پر یہ وہی کیوں بھیجی یہ اللہ کی مرضی نبوت اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی کو اس کے لیے کسب کرنا پڑے گا اور یا یہ محنت سے کوئی حاصل کرنے والی چیز ہے نبوت یہ وہ بھی چیز ہے یہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسی کو خاص کرتا ہے روحا من امرحی آلامشا من عباد بیچتا ہے وہی کو اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے کس لیے طلاق وہی کو اور آخرت کو قرآن میں جگہ جگہ ملایا گیا ہے یہ دونوں کرینے ہیں یہ دونوں قرآن ایک ساتھ ذکر کرتا ہے جس طرح توحید اور رسالت کے مضمون کو یکجا ذکر کرتا ہے اسی طرح قرآن اور آخرت کو وہی اور آخرت کو دونوں کو یکجا ذکر کرتا ہے الروح مِنْ روح من مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباد زر يَوْمَ طلاق تاکہ ڈرائے یہ قرآن یون میں جو فائل کی ضمیر ہے وہ اسی روح کی طرف اور قرآن کو روح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ روح کی غذا ہے بدن یہ زمین سے ہے تو بدن کی تربیت اور بدن کی غذا بدن جہاں سے تھا تو غذا کا بندوبست بھی وہاں سے روح جہاں سے تھا تو اس کے لیے بندوبست بھی اوپر سے روح چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اسی لیے اللہ اس کے لیے جو غذا بیچتا ہے تو وہ بھی اوپر سے بندوبست کرتا ہے اگرچہ آج آج کے مسلمان نے انسان کی مسلمان کی روح کی تربیت کے لیے یا انسان کی روح کی تربیت کے لیے لوگوں نے اپنی اپنی کتابیں بنائی ہیں کسی نے ایک نصاب بنایا ہے تو کسی نے دوسرا نصاب بنایا ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اسی نصاب پر چل رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر بھیجا تھا لن زیر یومت تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو یومت طلاق ملاقات کے دن سے طلاق یہ باب تفاعل کا مصدر ہے دراصل لفظ یہ طلاق تھا لیکن پھر آخر سے یا جو ہے وہ حذف ہوئی ہے اور اس کے معنی ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا جمع ہونا یہ بھی قیامت کے دنوں میں قیامت کے دنوں کے ناموں میں ایک نام ہے یوم التلاق حافظ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ یوم التلاق ممن اسم اسماء یوم القیامہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کو یوم الطلاق کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یل تکیفی ہی و آخر و حضرت آدم اور ان کی اولاد میں جو سب سے آخر میں آئے گا یہ اس دن ملیں گے حالانکہ آج دنیا میں ارب انسان ہیں اسی طرح اس دن میں تمام بندے یہ ملاقات کریں گے یل تکیفی اہل السماء و اہل الارض اس دن میں آسمان والے اور زمین والے یہ ملاقات کریں گے اسی طرح خالق اور مخلوق یہ ملاقات کریں گے ظالم اور مظلوم یہ ملاقات کریں گے ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے ساتھ ملاقات کرے گا خواہ اس نے اچھا عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے یوم اطلاق اسے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لون ذرا یوم طلاق تاکہ ڈرائی یہ قرآن لوگوں کو یوم اتلاق ملاقات کے دن سے یہ کون سا دن ہے ذرا مزید وضاحت یومہم بارضونا یاد کرو وہ دن کہ ہوں گے یہ لوگ بارزونا ظاہر کھڑے ہونے والے ظاہر ہونے والے یعنی میدان محشر میں یہ لوگ اللہ کے سامنے ظاہر باہر کھڑے ہوں گے لا یقفا اللہ منہم ہم ان اور چھپ نہیں سکے گا اللہ پر منہم ان میں سے شعی ان کوئی چیز بھی چھپ نہ چھپ سکے گی اللہ پر منہم ان میں سے شعی ان کوئی چیز بھی نہ تو ان کا عمل یہ اللہ سے چھپ سکے گا اور نہ ان لوگوں کی حالت یہ اللہ سے چھپ سکے گی سورہ حاکہ میں آتا ہے یوم میں سے کوئی اللہ سے چھپنے والا وہ نہیں ہو سک... چھپنے والا نہ ہوگا سارے اللہ کے سامنے یہ ظاہر باہر کھڑے ہوں گے یوم ہوں بارزون یاد کرو وہ دن کہ جس دن یہ لوگ ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے لایک منہم شی ان اور پوشیدہ نہیں ہوگی اللہ پر منہم ان میں سے شعی ان کوئی چیز بھی اعلان ہوگا لمنل کہ کس کے لیے ہے بادشاہی علیوم آج کے دن سوال ہوگا پوری مخلوق پر سختہ تاری ہوگا کوئی زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا کوئی بول نہیں سکے گا دوبارہ اعلان ہوگا للہ الواحد القہار خاص اللہ کے لیے اختیار ہے الواحد کہ جو یکتا ہے القہار اور سب پر غالب ہے اور قہار یہ مبالغ کا سیگا ہے مانا کہ جو سب پر غالب ہے یکتا ہے القہار اور سب پر غالب ہے یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں تبارک وطاما اللہ تبارک وط بروز قیامت زمین کو قبضہ کر لیں گے و اب یمینی ہی اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ لپیٹ لیں گے سم یقول انل ملک میں بادشاہ ہوں اے نل الارض کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ جو اپنے آپ یہ دعوی کرتے تھے کہ ہم دنیا کے ٹھیک دار ہیں اور دنیا کے بادشاہ ہیں کہاں ہیں وہ قرآن بھی کہتا ہے لمنل اليوم یوم الواحد واحد گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر یہ ہم نے ربط میں ذکر نہیں کیا تھا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 67 میں اور یہ جب بندہ قرآن میں تدبر کرتا ہے تو جگہ جگہ پہ یہ روابط اور یہ وجوہ ربط یہ سامنے آتے ہیں اب مثلاً اس حدیث میں دونوں صورتوں کے درمیان جو ربط ہے وہ اس حدیث میں ذکر ہے وہ کیسے گزشتہ صورت میں آیت نمبر 67 میں ذکر کیا تھا ول اور تو جمی ان قبض تو ہو سماوا بھی اور زمین پوری کی پوری وہ اللہ کے قبضے میں ہوگی بروز قیامت اور آسمان یہ لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں وجہ کیا ہے کیونکہ بروز قیامت اللہ اعلان کرے گا لمن ملکلوم لاہ واحد کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے کوئی وہ زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا اور دوبارہ اعلان ہوگا کہ صرف اللہ ہی کے لیے کہ جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے یہ الوم تجزا کلب سما کا ثبت یہ آج کے دن بدلا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو بما کا ثبت یہ اس عمل کا جو اس نے کیا ہے لا ظلم اليوم اور کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کے دن کہ کسی نے کوئی برا عمل نہیں کیا اور اس کے ساتھ اور اس کے سر پر وہ ڈال دیا جائے اسی طرح کسی نے کوئی نیکی کی ہے اور اسے اس کا بدلہ نہ دیا جائے لا ظلم اليوم کوئی زیادتی نہیں ہوگی آج کے دن ان اللہ سریع الحساب اور بے شک اللہ وہ جلد حساب لینے والے ہیں جلد حساب کرنے والے ہیں وانزر ہم یوم الضفا وانزر ہم یوم کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قیامت یہ تو بہت دور ہے اور اس سے یہ ڈرانا کہاں ہے قیامت تو قرآن کہتا ہے وہ یوم الآزفا ہے وہ بڑا نزدیک آنے والا دن ہے انضر ہوں یوم اور ڈرائیں ان لوگوں کو اس نزدیک آنے والے دن سے یہ آزفا اس میں فائل ہے یہ اذف الوقت اس وقت کہتے ہیں ازف الوقت اذفن کہ جب کوئی وقت قریب آ جائے تو آزفا وہ قریب آنے والا دن یوم الزفا اور ڈراؤ ان لوگوں کو اس نزدیک آنے والے دن سے وہ قریب آنے والے دن سے اور قیامت کو یوم الاظفا اس وجہ سے کہا جاتا ہے اگرچہ ہزاروں اور لاکھوں سال کا فاصلہ ہو ہمیں کوئی پتا نہیں کہ قیامت کو کتنے ہزاروں سال یا کتنے لاکھوں سال وہ رہتے ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ کل لما ہوا آنف ہوا قریب ہر وہ چیز کے جو آنے والی ہو تو وہ قریب ہوتی ہے اگرچہ درمیان میں لاکھوں سال کا فاصلہ ہو ہزاروں سال کا فاصلہ ہو گزشتہ دن جو گزر گیا اگرچہ ایک دن کا فاصلہ ہے لیکن وہ ماضی کا حصہ ہو چکا اور وہ دور جا چکا اور آنے والا دن اگرچہ ہزاروں سال دور ہے لیکن وہ پھر بھی قریب ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کے لیے وہ وقت وہ قریب ہوتا جاتا ہے وانزر ہم یوم العظفا ڈراؤ ان لوگوں کو اس نزدیک آنے والے دن سے قلوب العدل حناجری جب دل یہ گلوں کے پاس ہوں گے ہناجر ہنجرا یہ سانس کی نالی کو کہتے ہیں گلے کو کہتے ہیں انسان جب غمزدہ ہوتا ہے تو عام طور پہ محاورے میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کلیجہ جو ہے تو وہ یعنی منہ کو آ چکا ہے تو یہ محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں کلیجہ منہ کو آنا تو ادل قلوب لدل ہناجری اور یہ زیادہ شدت غم کی وجہ سے ہوتا ہے جب دل لدل ہناجری یہ گلوں کے پاس ہوں گے کازمینا اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے کازمینا اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے من حمیمن غم کے وقت یا تو کوئی غم دوست ہوتا ہے کہ جو انسان کو تسلی دیتا ہے تو دوست وہ غم اور مصیبت کے وقت وہ کام آتا ہے اور یا اگر کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے کہ جو سفارش وہ کرے اور لوگ اس کی بات مان لے قرآن کہتا ہے کہ ان کے غم دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا مال الظالمین منہ حمیم نہیں ہوگا ظالموں کے لیے مشرقوں کے لیے ظالم مشرک نہیں ہوگا ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے حمیم کوئی گرم دوست حمیم گرم دوست ولاشفیوتا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا یہ تو کہ جس کی بات مانی جائے کہ جس کی اطاط کی جائے کہ جس کی بات مانی جائے ہاں یہ اللہ کی اجازت کے بعد با... با... با... سفارش ہوگی لیکن ایسا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا مشرک کے لیے کہ اس کی بات مانی جائے کیونکہ مشرک کے لیے سفارش سرے سے ہوگی ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہوگا وجہ یہ کہ پالا ایسے ذات کے ساتھ پڑا ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے آنکھوں کے اشارے تک کو جانتا ہے یا علم و نتل جانتا ہے اللہ خا نتل آنکھوں کی خیانت کو آنکھوں کے اشارے کو کہ ان آنکھوں کے اشارے میں جو خیانت ہے وہ ذات ان خیانت کو بھی جانتا ہے آنکھوں کے اشاروں تک سے واقف ہے فتح مکہ میں ایک مشرق جس نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا عبداللہ ابن اب سر لیکن اس دن اور بعض شخصیات کے لیے اللہ کے پیغمبر وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کا کام تمام کیا جائے عبداللہ ابن اب سر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں میں ایمان لایا ہوں لیکن آپ مجھے بچا لیں تو انہوں نے اور جب ایک مومن کسی کو امان دیتا تھا تو اللہ کے پیغمبر وہ پھر اس ایمان والے کے امان دینے کی وجہ سے جتنا بھی کوئی بڑا بدترین کافر ہوتا تھا تو اسے وہ امان دے دیتا تھا اگرچہ اس نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اس بدبخت نے رسول اللہ کی بڑی بے توقیری کی تھی عبداللہ ابن بھی سرح نے ایمان لایا اور حضرت عثمان نے ان کے لیے سفارش کی تو اللہ کے پیغمبر جب وہ چلے گئے اور ٹھیک ہے ان کی بات کو مان لی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اس بدبخت کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے اور اس کا یہ توبہ سرے سے قبول نہ ہو کیونکہ اس کا نقصان اسلام کے لیے بہت زیادہ ہے تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے کہ پیغمبر آپ نے آنکھ کے اشارے سے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے سامنے ہی اس کی گردن اڑا دیتے رسول اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر وہ آنکھوں کے ذریعے اشارے اور حدیث میں یہی الاعین یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ آنکھوں کے ذریعے خیانت کرے کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی بات مانے کہ تمہارا ایمان قبول ہے اور دوسری طرف وہ آنکھوں کے ذریعے اشارے کرے کہ اس کو قتل کر دو کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ لائق یہ نہیں ہے یا علمخوا ان تلعین ابوداؤد کی روایت میں یہ واقع آتا ہے یا علمخوا ان تلعن وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو وما تخصد اور ان باتوں کو کہ جو سینے چھپاتے ہیں سینوں میں وہ چھپے راز اور چھپی باتیں اللہ وہ جانتا ہے ولہ دی بالحق کے اور اللہ فیصلہ کریں گے بالحق کے انصاف کے ساتھ ولدین یدڑ مندونی ہی اور وہ لوگ یدڑونا کہ جو پکارتے ہیں غیروں کو مندونی اللہ کے بغیر لاقدن بش ان وہ کوئی فیصلہ نہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے یعنی پکار کے لائق تو وہ ذات ہے کہ جو بروز قیامت فیصلہ کر سکے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر سکے تو جو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہ کہاں پکار کے لائق ہیں اور وہ کہاں کے معبود ہیں ان اللہ وسمی البصیر بے شک یہ اللہ یہی اللہ سننے والا ہے البصیر اور جاننے والا ہوا یہ زمیر فصل اور مزید تاکید کے لیے فلام اور البصیر پر الفلام اب تخویفی یہ اولم یورو فل اردے یہ آیا یہ لوگ نہیں چلے پیرے فل ارد زمین میں یہ موجودہ منکرین فیم پس دیکھیں کئی فقان عاقبت بت اللہ کانو من قبل کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے تھے قومنوہ کا کیا انجام ہوا عاد سمود فرعونیوں کا کا کیا انجام ہوا یہ اگر کہتے ہیں کہ وہ کمزور تھے اشد منہم قوتن تھے وہ زیادہ سخ ان سے طاقت میں وہ اور آسارن فی الارض اور زمین میں نشانات میں اور زمین میں نشانات چھوڑنے میں انہوں نے ایسی ایسی آبادیاں بنا رکھی تھیں قوم سمود نے کہ آج جدید دور میں بھی یہ لوگ یہ ایسے نشانات زمینوں میں وہ آباد نہیں کر سکتے وہ نہیں چھوڑ سکتے وہ آسارن فلادی اور نشانات فلردی زمین میں انہوں نے زمین میں ایسی ایسی نشانات وہ چھوڑے تھے فاخ رحم اللہ بزنوبہم تو آ انہیں اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے بسب من اللہ مکان اور نہیں تا ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے مواق کوئی بچانے والا واقن اس میں فاعل ہے بچانے والا وجہ کیا تھی علت کیا تھی ذال کا انہم یہ جو پکڑ تھی اللہ کی طرف سے بے وجہ سے کانتاتی ہم کہ آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے پیغمبر بلبینات واضح دلائل کے ساتھ فکفرو نے انکار کیا تھا فاختحم اللہ تو پکڑا انہیں اللہ نے انحو قوی ان شدید العقاب بے شک یہ اللہ یہ قوت والا شدید العقاب اور سخت عذاب والا ہے یہاں تک تمہید تھا اور اس تمہید میں حوامی میں سبا کا جو, جو مضمون ہے تو وہ مختصر الفاظ میں وہ ذکر کیا گیا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسی طرح پڑے رہو جہنم میں اور تمہارے لئے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اس وجہ سے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو تنے تنہا کفر تم تو تم انکار کرتے تھے ان وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُو اور اگر حصدار ٹہرائے جاتا تھا اللہ کے ساتھ غیروں کو تو تُؤْمِنُو تو تم مانتے تھے فَالْحُكْمُ لِ بس فیصلہ خاص اللہ کے لیے ہے کہ جو بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں قدرت کی وَيُنَزِّلُ لَكُم مِن رِزْقًا اور بیچتا ہے تمہارے لیے اوپر سے رزق یا برساتا ہے تمہارے لیے اوپر سے بارش عمایت کرو اللہ معنیب اور نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ فت اللہ مخلصین اللہ الدین بس پکارو اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے اپنی پکار کو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہ پکارا جائے کرے کافرون اگرچہ ناپسند کریں اسے کافر برا جانے اسے کافر رفیع الدر وہ بلند مرتبوں والا ہے دلارش اور عرش کا مالک ہے بیچتا ہے وہی کو من امری اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے تاکہ ڈرائے یہ وہی یہ اللہ کی کتاب یو الطلاق ملاقات کے دن سے جس دن یاد کرو وہ دن کہ یہ سارے ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے اور چھپ نہیں سکے گا اللہ پر منہم ان میں سے نہ ان کے احوال میں سے نہ ان کے اعمال میں سے ان کوئی چیز بھی اعلان ہوگا کہ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن تو پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا القہار خاص اللہ کے لیے اختیارات ہیں کہ جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے کہ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو اس عمل کا جو اس نے کیا تھا اور کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کے دن بے شک اللہ وہ جلد حساب کرنے والے ہیں اور ڈراؤ دن اس آنے والے دن اس قریب آنے والے دن سے اس نزدیک آنے والے دن سے جبکہ دل لدل حناجری وہ گلوں کے پاس ہوں گے قادمین اور, غم سے بھرے ہوئے اور نہیں ہوگا مشرقوں کے لیے کوئی گرم دوست ولا شفیعن اور نہ کوئی سفارشی کے جس کی اطاعت کی جائے جس کی بات مانی جائے جانتا ہے اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور ان باتوں کو جو سینے چھپاتے ہیں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ساتھ اور وہ لوگ کے جو پکارتے ہیں غیروں کو اللہ کے بغیر لا لائق ان فیصلہ نہیں کر سکتے وہ ان کسی چیز کی مطلب یہ کہ وہ کسی کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے اور یا دوسرا کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کی تو الہ کہاں کے ہوئے جو فیصلہ نہیں کر سکتا تو وہ الہ اور معبود کیسے ٹہرا بے شک یہی اللہ وہی اللہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے آیا یہ لوگ نہیں چلے پیرے زمین میں کہ دیکھیں کیسا تھا انجام ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے تھے تھے وہ پہلے والے زیادہ سخت ان سے قوت اور طاقت میں وہ آثار دے اور زمین میں نشانات قائم کرنے میں کہ زمین میں انہوں نے ایسے نشانات چھوڑے ہیں کہ آج کے لوگوں کی وہ بس کی بات نہیں ہے اور سورہ فجر میں آتا آگے آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہ ماں بلغ میں اشار آتے غالباً سورہ فاطر میں کہ یہ لوگ ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے اسی طرح سورہ فجر میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسے جسے جس اور ایسے بدن دیے تھے لم مثلها فی البلاد کہ شہروں میں پھر ان کی طرح کے لوگ وہ پیدا نہیں کیے گئے اتنی طاقت تھی فاختہ بہم تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے جرموں کے بسبب ان کے گناہوں کے بسبب اور نہیں ہے اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا علت ذالکہ یہ پکڑ ان کی اس وجہ سے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ بس انہوں نے انکار کیا تھا تو پکڑا تھا پکڑا تھا انہیں اللہ نے اور بے شک یہ اللہ قوت والا اور سخت عذاب والا ہے واخیرہ الحمد للہ رب العالمین